بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان یرجو لکا ربی فالجامل عمل صالح و لا یشیق بیبارد ربی حدا و اللہ کان البحر مدادل لکلمات ربی لنفذ البحر قبل اندن فرقا کلمات ربی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمر محر لغدا تم من لسانی قول قولی راستے جو میں نے پڑھی فرمایا کیا ہے مصنوعاً کس طرح ہے کہ اس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو ملنے کی امید اگر رکھتا ہو تو ملنے کی تیاری یہ ہے کہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں نہ ٹھہرائے کتنی بلند شان والی ذات ہے کہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں اگر اسکائی ہی ہو جائے اور لکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو تو یہ سمندر تو خوش ہو جائے ان کے برابر اگر اور سمندر لائے جائیں اور وہ بھی لکھ لکھنا شروع ان کو بھی لے کر لکھنا شروع, شروع کیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے تو اتنی بڑی شان والا اللہ اس کا حق ہی ہے کہ ایک تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور یہ ہے کہ اس کو جس نے جو ترتیب زندگی گزارنے کی اس کو بتائی ہوئی ہے اس طرح زندگی گزاری جائے اس کے خلاف نہ گزاری جائے نئے عمل کیا جائے یعنی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس کے حکم کو توڑنا سے گناہ سے یہ بچا جائے تو یہ اس سے ملاقات کی تیاری ہے تو ایک تو یعنی یہ کلمات ربی میں اللہ تعالی کی پہچان اور اللہ تعالی کی شان کو بیان کیا گیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور چونکہ پورا فائدہ جو ہے تو وہی حاصل کر سکتا ہے جو پورا کسی چیز کو پہچان کرتا ہے موسم میں گاؤں گیا تو ہمارا ایک حدار سنگا جی کے یہ جو جنگلات ہیں ہمارے علاقے کے تو اس میں اگر معدنیات مل جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے میں نے یہ کیا مدن ملی ہے آپ کو کا بتایا کہ اس میں گیا تھا تو اس نے فلانے قسم کا پتھر جو ہے قیمتی وہ مجھے ملا ہے کہ اب یہ سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں کوئی چمک رہا ہے کوئی نہیں چمک رہا آپ کو اس کی کتنی قیمت ہے یہ ایک پہچان ہی تو ہے جو ہیرے والے کو پہچان ہوتی ہے اور وہ پہچان سے ہی وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی کمائی کر رہا ہے تو ہم گئے ہاں سراف کی دکان پر تو اس کو کوئی چیز بجنا چاہ رہے ہم دو آدمی تھے تو اس نے اس کو رگڑنے کے بعد کہا اس کی جی قیمت ہے چودہ سو روپئے تھی چولہا سی قیمت تو زمانے میں سونے کی قیمت اٹھارہ سو روپئے چولیس تو, تو میں نے کہا کہ اٹھارہ سو روپئے چولہے آپ چودہ سو روپے میں خریدتے ہیں اس نے کہا جی اس کو تو رگڑ کر میں نے دیکھ لیا اس میں پاسا جو ہے وہ چودہ سو کا ہے اور باقی چار سو کا اس میں ٹانکا ہے تو ساتھی جو میرا تھا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے جی آپ رگڑ کر وہ صاحب نے پہچان لیا اس نے کہا آپ کے سامنے میں شیزاب میں ڈال دوں گا جو پاسا ہے وہ رہ جائے گا جو ٹانکا ہے وہ پگل جائے گا ختم ہو جائے گا تو باقی اس نے اس کو پگلایا اس میں ڈالا سیزاب میں اور تیزار میں ڈالنے کے واسطے سونا اس کا جو نکالا تو اس کو اس نے تولا تو وہ پانچ روپے یا تو زیادہ تھا جو اس نے قیمت بتائی تھی اس سے یا پانچ روپے کم تھی مجھے یاد نہیں رہا کہ پانچ کم تھی یا پانچ زیادہ تھی لیکن اتنی اس کی پہچان تھی سونے کی رگڑنے کے بعد ذروں کو دیکھ کر اس نے گا لگا لیا تھا اس کی کتنی قیمت ہے اس پہچان ہے سونے کی پہچان ہے ہیرے کی پہچان ہے हैं। हैं। اور لوگ بیٹھتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں جی کہ امریکہ نے نوز بلّہ اتنی قوت اتنا اصلات ایسی سیاسی پلانیں ایسی معاشی پلانیں گے فلانے ملک اتنی اتنی, کے قوتوں کو بیان کرتے ہیں باقی سنتے ہیں جہاں تک ان کو پہچان پیدا ہو جاتی ہے اس دبتے ہیں اس کی قوت سے ہاں بم کی قوت کو بیان کیا جاتا ہے ایٹ و کی کو بیان کیا اس کو پہچان کے سے مروب ہوتا ہے دبتا ہے اس سے اور داحش اور تاریخ لوگ بیٹھتے ہیں جائیدادوں کا تذکرہ کرتے ہیں ڈگروں کا تذکرہ کرتے ہیں جو. مال و دولو کا تذکرہ کرتے ہیں جو. یہ ہوشیار لوگ جو اپنے گھروں میں بچوں کو چاپلو سے سکھاتے ہیں اسلام کیا کرو لوگوں کو یہ یہ دنیا کا فائدہ ہو جاتا ہے اس کے یہ فوائد اس عمل کی پہچان کرواتے ہیں اور قدر کیا کرو لوگوں کو یہ یہ دنیا کے فائدے ہوتے ہیں تو یہ ہوئی پہچان پر یہ بات آپ کے سندر کر رہا تھا جس کو پہچان ہو جاتی ہے بس وہ پورا فائدہ لیتا ہے اسے. اور جب پوری پہچان ہو جاتی ہے تو پوری قوت آدمی اس پہ لگاتا ہے پوری جان کو جھونکتا ہے اور اس کو حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا آسان ہوتا ہے. کہ یہ امارات وغیرہ جو علاقے ہیں ان کو لوگ جاتے ہیں تو ایک طریقہ ویزوں پر جانے کا اور ایک طریقہ جو ہے لاچوں میں جانے کا ہے کراچی سے اور لاچوں والے پیسے لے کر ان کو زیادہ جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ہم نے لوگوں نے سنا کہ بعض اوقات بھٹک کر لوگ مر جاتے ہیں اور ان کی جو ہے تو کارگزاری اور ان کی داستان لوگوں کو پتہ ہے اور جب ایک آدمی اس طریقے سے جانے لگتا ہے دوسرے کو کہتا ہے کہ سچ مر بھی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی لیکن پیسے کی پہچان ہوئی ایسی طلب ہوئی ہے تو اس کے لیے جان کو آدمی خطرے میں ڈالتا ہے جان ہے جی اس کی قدر پہچان انسان کے دل میں بیٹھی تو بھائی اس دن جو واقع ہوا تھا نا کہ اس وار سے دو آدمی جو تھے وہ دو ٹریننگ والے کیٹ مر گئے تھے تو ایسے ہمارے پاس آتے جاتے ہیں کوئی ان کو میں سے پوچھا کہ اللہ کے بندو کہ یہ آپ نے اس طرح طریقہ کیا کہ آدمیوں کو مار ہی دیا یہ کوئی انسانیت ہے کوئی شرافت ہے ان نے کہا جی یہ تو جنگ و جدال والا محکمہ ہے اس میں تم آدمیوں کو اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ اگر فٹ ہے تو ٹھہرتا ہے نہیں فٹ ہے تو نہیں ٹھہر سکتا کہ ان آدمیوں کو میڈیکل فٹنس ہی نہیں تھی وہ ڈاکٹروں کی کوتاحیش ہے وہ سلیکٹ ہوئے تھے ہم یہ سارا رگڑا جو دیتے ہیں یہ تو جنگ کا محکمہ ہی دن دکھانے کا مطلب نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ ہے یعنی اس میں جانے کے بعد آدمی جو ہے یعنی یہ مر بھی سکتا ہے جن. تو با ہمارا ایک برف دار وہ آیا آواز جاو ہے جمپ لگانے کے لیے کراس کرنے کے لیے آیا تو وہ گھر والی کو اس نے ہمارے گھر میں چھوڑا تو کچھ دن وہ کیا آیا گیا آیا تو ہر ایک چیز کے کچھ خوشنمائیاں رہنایاں بیان کرنے کی ترغیب ہوتی ہے اس سے کچھ خوشنمائیاں رہنائوں کو بیان کیا جائے تاکہ آدمی اس کی طرف کشش ہو جائے جی؟ تو وہ ایک دن آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا انسٹرکٹر کہہ رہا تھا کہ جب آپ جم لگائیں گے نا آواز سے آواز میں جب آپ ہوں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پرندے کیوں چہچہاتے ہیں کیوں گاتے ہیں جب وہ آواز ہوتے ہیں اتنا لطف ہوتا ہے اتنا مزہ اس کا ہوتا ہے جب چھلانگ لگاتے آدمی اتنا مزہ اور لطف ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پرندے کیوں چہچہ ہیں گاتے ہیں عوام ہیں تو میں نے سوچا کہ واقعی ان کا جو ہے موٹیویشن کا طریقہ فوج والوں کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے کتنا موٹیویٹ ہوا ہے آدمی تیار ہوا ہوا ہے چھلانگ لگانے کے لیے جب چھلانگیں شروع ہوئی تو پہلے تو نایا اس نے کہا کہ آج دو مر گئے ہیں گھر پر نہ کہنا دو آدمی چھلانگ لگاتے ہوئے مر گئے جب دوسرے دن آیا تو اس کا نمبر بھی نہیں آیا تھا جی آج گھر پہ نہ کہنا آج ایک آدمی مر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا وہی بھی مرجھا رہا تھا میں کہا پاس ہزار مرنا تو ایک دن ہے آپ کو تو جہاد کی نیت سے بھیجا ہوا ہے مرنا تو ایک دن ہے ہی جی مرنے کو کون روک سکتا ہے تو لہذا کوئی گھبرایا نہیں جی بہت تو نہیں آگے آسر رہے گی اس تو خیر وہ آیا کسی دن کاجی میں شلان لگائی میں کامیاب ہو خراب الحمد للہ خیر نہیں یہ وہ آپ سے نا کہ چیزوں کی پہچان کی باتیں ہوتی ہیں اور امال کی فاصد نیت سے پہچان اس سے دنیا کا کیا فائدہ ہوگا اس کی باتیں ہوتی ہیں یہاں تک آدمی کو پہچان کروائی جاتی ہے اس کو ماٹیویٹ کیا جاتا ہے کو ترغیب دی جاتی اور یہاں تک جو آدمی پہچان لیتا ہے کسی چیز کو تو اس کے لیے اپنی جان کو لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جان کو جھونکتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ ٹھگوں کا واقعہ ہے کہ دور دراز میں کوئی بڑے گھر قصبے ہوتے ہیں ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں جہاں بالکل ان پڑھ لوگ نہ کوئی دنیا کی تعلیم نہ دینی تعلیم بالکل ان پڑھ جائے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی ایک آدمی بچڑا جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا اپنے گھر تو ہمارے گاؤں کے ساتھ ٹھگوں نے کہا کہ یہ بچلہ اس سے مفت لینا ہے تو سات جگہوں پر بیٹھ سب سے پہلا آدمی جو اس نے کہا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی اور اس کو صحیح آواز نہیں آتی ہے ساری صاحب آواز آ رہی نورین کو اور پہلے نے اس سے کہا کہ جی یہ بچڑا ہے, ہے؟, ہے یا کتا ہے بچڑا ہے کیا کتا ہے بس بات شروع ہے کہتے بچ رہا ہے کہتے دلائر شروع ہو گیا ہو, گا ہو گا. یہاں تک اتنے دلائر اس آدمی نے دیے تو اس آدمی کو شک میں ڈال دیا بچڑا ہے کتا ہے اس کے بارے میں شک میں ڈال دیا جب دوسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا آپ کا کتا تو بہت اچھا ہے اس کے کتے کو تو تسلیم رکھا اور اس کی صفات کتے کے طور پر شروع کر وہ تو ہے ہی لیکن اب اس کی سفتیں شروع اس اس کے کان کی شکل اس کی سکتا تھا آپ جو ہے وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ تو دلائل کو اس کو نہیں آتی ہے دلائل کا طریقہ اس کو نہیں آتا ہے تو آپ جو ہے یہ نہیں. اس نے اس کے ساتھ دلائل کی اتنے اس ساتھ بیان کی تو اس آدمی کو پہلی بات کو تو کر دیا کہ یہ کتا ہے اور یہ ہے کتے کو اس کر کے اس کی اور اس کو شفات کو اس بیان اگلے آدمی جو ہے اس نے تو تیسرا جیسا اور فنخاری اس کے خطرات اور اس کو بیان کرنا شروع کر پہلی دوسری باتوں کو بھلا کر فنخاری کے مسئلے کو بیان کر کر کے اس نے فنخاری سے, سے بچا جائے گا کتے کی فنخاری سے جی, اس, نے اس پر ڈال دیتی ہے. صحیح ہے یا پاگل, ہے؟ ہے یا پاگل ہے؟ پر دلائل شروع ہو آپ دلائل کرتے کہ میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ بہت زیادہ بس نے کیا کرو لوگوں سے باسوں اور باسوں ملجنے کا کوئی خاص فائدہ دینے کو نہیں ہوتا اس نے کہا کہ اب وہ پاگل ہی بات پاگل ہے کہ نہیں پاگل ہاں تو آپ کا کتا تو پاگل ہے پاگل کتا کہا لیا پھر نے کہا کہ اس کو چھوڑا اور پاگل کتا با اس کو چھوڑا وہ مفت لیا یا نہیں لیا کہی ہے ترغیب ہے کہ ترغیب دے دے کر آپ باطل کو حق کر دیتے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جن کے پاس میں گئے مٹی فیصد ہم نے کہا جی یہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کسی جگہ آٹھ عورتیں ہیں ایک مرد ہے کسی جگہ چار عورتیں ہیں ایک مرد ہے تو یہاں لوگوں کا مسئلہ ہے کہ شادی کہاں کریں مسلمانوں کا بھی اور پیار بچارے تو ہو تو کتے بلی کی زندگی ہے مجھے مختلف لوگ دعوت دیتے رہے شادی کرو شادی کرو کہ ایک خاندان بڑا بادی زندار خاندان تو میں نے سوچا چلو شادی کرنی ہے تو یہاں کر لیتا ہوں زندار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں انہوں نے میری دعوت کی اور میں وہاں گیا تو جس لڑکی کی میرے ساتھ شادی ہونی تھی وہ باہر سے ایک نوجوان لڑکا آیا اور جو اندر داخل ہوئے دونوں بغل گیرو گئے دوسرے, کی. جو رہے ہیں دوسرے کو ایسے میں نے وہ دیکھا ڈائننگ ٹیبل پر لوگوں کو ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر اس طرح ساتھ آ گئے کہ راکوٹ محسوس کر رہا ناگواری ہو رہی ہے تو وہ آدمی اس کو کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کا بات ایکچولی ہی ایک ہر تو اس اس معاشرے میں ترغیب ہی نہیں چلی ہوئی تھی کہ غیرت کیا چیز تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں کا ایک آدمی کو مسلمان کیا تو اس نے کہا کہ آج میری وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آج میری وہ ہے برتھ ڈے تو میں نے کہا کہ آج ہے تو میری بھتیجے کی برتھ ڈے ہے تو اس نے کہا کہ ہاؤ ہاؤ مسجد ہرج تو میں نے کہا کہ ہرج از سیون تو اس نے کہا کہ ایف یو ورف ایٹین ایئر آئی وڈ ہیو میریڈ ہے کہ اس کی سات کا کہنا کہ میں سرخ ہو گیا اور میں نے کہا کہ یو سی کہ ایف یو ایڈ سیٹ مائی کنٹری یو ووڈ ہیوڈ نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب یہ تو صرف کلمہ پڑھنا تو کافی نہیں ہے تو جس معاشرے سے آیا ہے اس کے کلچر میں دین ہے اس کی ثقافت میں دین مجھے دکانداری سودا وودا خریدنے پر نہیں سمجھتا ہے یہ ہماری امی کو چھوڑا کرو جایا کرے شاپنگ کے لیے اس کو پتا ہے سودا لینے کا ٹھیک ٹھیک صبح لے کر آئے گی تو میں نے کہا کہ بیٹا تو اس گاؤں سے آیا ہوتا جس میں میں بڑا ہوں پلر ہوں تو اس بات کے کہنے سے پہلے تو مر گیا ہوتا پڑا پلا جی اور تعظیم میں یہ بات نہیں ہے تو میں کہا تھی کہاں سے سکھا سکتا ہوں تو بھائی بعضو بعد لوگ کہا کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نیتی امام سی بات پر جو ہے تو سٹینڈ لے کر سارے الہ بی کو ذبح کرا دیا بات ناسبیا فرقہ ہے ناسبیہ ناصبیہ فرقہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ انہوں نے یعنی غلط کام کیا اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی اور یہ اور اپنے آپ کو بھی خاندان سے ضبط کرایا پورا فرقہ ہے ناصبیہ فرقہ ہے کیا تو پتہ نہیں لگا خبر ہے یہ شرط ہے نسبیات سرکے کہا آپ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا آپ کو پتا تھا نسبیات اقیدہ سرکے اس بات کو کہتے ہیں تو ایسے کہا کرتا ہوں کہ اصل میں اس نے ایک ایسی جھولی ہے پرورش پائی تھی اس بچے نے حضرت مام حسین ربی اللہ کہ ویر معمولی فرق آیا اور میں زندہ رہ جاؤں یہ بات اس کی کتاب میں تھی نہیں تو میری آنکھیں کھلی ہیں تو اس بات کو میں ٹھیک کروں گی اور اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو میری آنکھیں بند ہو جائیں بس میں زمین پر نہیں ہوں تو میں اس بات کو سیکھ ہی ہوا تھا لہذا یعنی ہو تو برداشت اس کا ہونا دین کے نقص کا برداشت ہونا اس میں نہیں ہو سکتا تھا پرورش و تربیت ایسی یہ کہتے ہیں اس وقت سارا یہ جنگ کر رہے تھے منتری نے نبی اور سارا لشکر بھیجا ہوا ایک لشکر بھیج رہے ہیں وہ رومیوں کے خلاف ایک لشکر بھیج رہے ہیں جھوٹے پیگمبر کے خلاف اور ایک لشکر بھیج رہے ہیں منکرین منتری نے خلاف سارے صحابہ یہاں تک فاروق دل آدمی زبردست آدمی اس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے وہ وہ بھی کہہ رہے ہیں اکیلے کتنے بجے تم نے کہا تھا لوگ زکوٰۃ کو یہ انکار کیے ہوئے ہوں دین میں نقص آیا ہو اور میں زندہ ہوں نہیں جیسے ہو سکتے آپ جاتے یا نہیں جاتے میں اکیلا جاؤں سانیہ مانا یہ میرے بارے میں کہا گیا کہ دو میں کا دوسرا جب کہ غار میں تھا اسے جداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کیجیے وہ اللہ ہمارے ساتھ اللہ میرے ساتھ میرے ساتھ, ساتھ، میں یہ سی کا تھا ہوں تو میں اکیلا چاہتا ہوں عرض یہ ہے کہ اللہ تباروں و تعالیٰ کی ان لوگوں پہچان ہوتی ہے کہ میرا اللہ کتنی قوت والا ہے کتنی قدرت والا ہے اور کتنی جبروت اور سطوت والا ہے تو وہ اللہ کے غیر سے متاثر نہیں ہوتی شرک کی کال میں گنجائش نہیں رہتی شرک کی جگہ نہیں رہتی اللہ کی عزمت اور کبریائی آنے پر کھلتی بنیاد پڑے گی ایسی شان ہے کہ سمندر ہو جائے سیاہی کا اور اللہ کی شان اور کبریائی کو لکھنا شروع کرے خشک ہو جائے گا کبریائی ختم نہیں ہوگی تشریح کے طور میں ساتھی نے خاص کرتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان ساری دنیا کو دو اور ساری دنیا کی لائبریریوں کو دیکھو ساری کتابوں کو جمع کرو اور ان کی سیاہیوں کو جمع کرو تو یہ اللہ کی شان بیان ہوگی جی تو بھائی آپ کی سائنس کی چین ہے اور یہ آرگینک کیمسٹری کے کی نزیر بیان ہوتے ہیں تو آج کوئی آدمی کھڑا ہو کر کینسر کے کی شی کر دے ساری دنیا کے عل چکر کھا جائے اور انسان کے اندر تو بھائی تھا سدھریت نا فل فاقی خسین حتب الن الحق اب اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو کائنات کے اندر بکھری ہوئی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر پڑی ہوئی تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے انسان کی اپنی جان اس کو جو اللہ نے پیدا کیا اس میں کو میں, میں لیکچر تیار کر رہا تھا تو اس میں لکھا, لکھا ہوا تھا کہ دو ہزار انزائم ہیں یہ لیور سل استعمال کرتا ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار اس میں جو ہے تو کیمیائی امال ہو رہے ہیں ایک سیل میں وہ بڑی سے بڑی لیبورٹریاں دو دو ہزار ان میں دن میں ٹیسٹ ہو رہا کام ہو رہے کیا ہے سل میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی شام اور کبھی آئی نہیں اکثری ایسا جو ہے ای قرآن پاک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی کے تعارف میں پہچان میں اور پہچان جو ہے آیت آسافی کو بیان کیا قرآن نے مایات الفسی کو بیان کیا جو میں نے تذکرہ کیا سن رہی ہایات ناف الفاقی وفی الفسین کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی کائنات کی ان کو ہم بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی انسان کے اندر اندر ان کو بیان کریں گے ہاں جی دکھائیں گے اس کو انسان کو تاکہ اس پر حق بازی ہو جائے اور اس پر یہ غور کرنا شروع کر دے اور غور کرتے کرتے کرتے کرتے آخر جو ہے انسان کے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی انسان پر کھلتی ہے جتنا اس کا بد اور جتنا اس کی ضرورت پورے طور پر کھلنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں رکھنا کھاکہ معرفت ہے اور ماں بند نہ کھاکے عبادت یا اللہ جیسا تیری عبادت کہا کہ وہ ہم نہ کر سکے اور جیسے تیری پہچان کھا کے ایسی پہچان ہم نہ کر سکے پیسوں کہ اللہ تعالی کی ذات غیر محدود ہے محدود تو ہے نہیں ہے کہ کوئی مکمل پہچان کو حاصل کر لے اس کے جناب سور اللہ صلی اللہ کی پہچان جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ پہچان نہیں گئی وہ آپ ہمارے ہیں کہ جیسا پہچان نے کہا کہ یا اللہ سے میں پہچان نہیں سکا یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور مارفت جو ہے اس کا احاطہ تو مخلوق کر ہی نہیں سکتے اگر احاطہ کر لے وہ تو, تو محدود ہو گئی پہچان محدود ہو گئی اور محدود ہونا جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے نہیں لا محدود تو بھائی مجھے یاد ہے سن پینسٹھ ستمبر سن پینسٹھ تھا اور لوگوں نے کہا کہ ریڈیو پر تقریر ہوگی اور ہم جو ہے اس نے نکالے کے طلبات تھے ہم جموں گے سننے کے لیے تو اس سر تھا اس نے کہا کہ ہندوستان کیا کہتا ہے اس للکارا ہے کہ جن کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بھائی اس کو سننا تھا کہ خون ہماری جگہوں سے پھٹ کر نکلنا بڑا ذرا ایمان کا, کا بڑا ذرا ایمان کا تھا باقی زندگی اس کی بھی امریکہ کے مکرم پہ ہی تھی ایک ذرا ایمان جو اس کا اتنا جوش تھا کہ تو ہم نے کہا جی آج جو ہے ہمارے کالج میں اعلان ہوا کہ آج کہتے ہیں رات کو پشاور پر پھر اٹوبر کو اترنے کا خطرہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آج جو ہے یہاں کے طلبا پیار دیں کہ تم لوگ تیار ہو ہم نے کام تیار ہے کوئی اصل کسی کے پاس کوئی ڈنڈا ہے کوئی گنتی ہے کوئی کدال ہے جو چیز بھی اس کو لے کر نے کہا جی یہاں پر ہمارے جہازوں کا شیلٹر نہیں ہے شیلٹر بنانے کے لیے آنا ہے یہ شیلٹر ہم نے رہت کی بوریاں بھر بھر کر ایک دن میں شیلٹر بنایا جا رہا تھا ہوں جو بمباری ہوئی اجازت ہوا کوئی شیلٹر نہیں تو بنیاد کل کلمہ کی ایک آواز سے کھڑی ہوئی جنوبی افریقہ میں سے پوچھ کہ کابل شہر کو کیسے پتہ کیا میں نے کابل شہر کو سویسائیڈل اپریشن سے ہے کیا وہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چند آدمی کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہو گئے جان دینے کے لیے بس جنگ میں بہت آلات ہو گئے مشکل ہو گئے تو ایک شادی آگے نکلے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھیں اور میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں کون کون تیار ہوتا ہے موت کی بیعت کرنے کے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ قدر ہزار بتاتے تھے کتنے ہزار جو ہیں وہ پڑے گے تو اس کو میں نے بیان میں نے کہا جو ساٹھ آدمیوں نے کہا تھا, تھا کہ ہم نے جان دینے کا فیصلہ کر لیا ان ساٹھوں ساٹھ آدمیوں نے سڑک کو کھولا ہے اور باقی فوج صرف مارچ کر کے گئی ہے بس ان کو کچھ بھی نہیں باتا. تو ان کے ایک پراؤ نے جو بند کے پڑے ہوئے عالم تھے انہوں نے پھر شہر پڑا جب چند, چند گردنیں کٹ جاتی ہیں تو عمر کی فصل جو ہے عمر کی, عمر کی فصل کا جو کھیت ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے خیر بوڑھا آدمی معذور جو میں دیکھا کہ اس کے وہ جو بند کے جو پرانے بزرگوں کے ہاتھ کا جو وہ بجلی کی لہر سے اس کے بدن کے اندر توڑی تو بھائی دو بند پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جان دینے کی بات یہ کچھ پڑھ کر نکلتا تھا دین پر جان دینے مدسر تو لبا بھی کہ ترین کر سکتا تیرے باپ کی موٹر ہے, جی؟ ہے کہ پراسان اچھا کے لوگ خراج دیا کرتے تھے ایک تو لڑ کر سابق رام فتح کیا کرتے تھے اور بعض لوگ پھر کہتے ہیں ہم تابے ہیں ہم خراج دیں گے ٹیکس دیں گے اور آپ لوگوں کو تبلیغ و دعوت کی ہمارے ملک میں اجازت ہے اور ہم ٹیکس دیں گے ہم لڑیں گے نہیں تو خرآسان ٹیکس کیا کرتا تھا تو ٹیکس دیتے تھے دیتے تھے کچھ ہفتہ بات آئے لوگ ٹیکس دینے والے گھوڑوں پر سوار بڑے خوب موٹے سازے ان کے گھوڑے ان کے بلڈن میں خوب موٹے سازے اور بڑے چمکتے ہوئے ہیں رنگ ان کے آگے اور جب آئے تو ان کو آسان والے پہلے کچھ لوگ آتے تھے بدن آتے تھے ان کے ہوتے تھے یہاں نشان ہوتے تھے کہ وہ کہاں چلے ان نے کہا وہ ہمارے اباؤ سب اخراب تھے وہ لوگ لوگوں نے کہا ٹیکس ان کو دیا کرتے تھے نے کام تک تو میں ٹیکس ٹیکس دینا چاہتے تو میدان جنگ میں آؤ بس تو ان کا روپ داپ ہم کو دیتے ہیں موتا کی جنگ ہے موتا کی جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مہین سارا دو ہزار یا تین ہزار اور دو لاکھ دشمن سے لڑے ہیں اور جب جنگ کو فتح کیا ہے تو سترہ آدمی شہید ہوئے تین ہزار میں سے سترہ شہید ہیں اور ان کے جو ہزاروں نے مولی گاجر کی طرح کاٹے ہیں اور میدان کو فتح کیے ہیں یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی پہچان والے کس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے اور کس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق تو اس کو بیان بیانیا قرآن نے آیا تھا افاقیوں کو بیان کیا آیا تھا نفیزی کو بیان کیا مسلح اسلام کے آلات کو بیان کیا سچ بات ہے سورے فیل کو پڑھیں کہ کیسے ہاتھی والوں کے داو کو غلط کیا اور ان پر پرندوں کے جی اور پھینک رہے تھے ان پر کنکریاں یہاں تک ان کو ان ایسا کیا جیسا کھایا ہوا بھوسو تو کیا یہ کوئی افسانہ سنانے کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے دلّی سے یہی سر سن لے خوش ہو جائے اپنے بچوں کو بھی کہانی سنا دے اور بھی کہیں واہ واہ واہ واہ نہیں یہ تیرا راستہ تجھے بتایا گیا تجھے تیرا راستہ بتایا گیا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کطار اندر قطار اب کہ آج بھی ہو جائے گا ابراہیم کہیں ماں پیدا آگ کر سکتی اندازے گلستان کا پر. فاروق عظی اللہ دن کھڑے تھے اس کے کنارے پر مدینہ منورہ کے اور ایک آدمی آیا خولان کے علاقے سے تو اس سے پوچھا کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ خولان کے علاقے میں ایک آدمی کو لوگوں نے پکڑا آگ میں پھینکا اور اس کو آگ نے نہیں جلایا ہے یہ واقعی نے کہا کہ ہاں وہ ہوا ہے وہ واقعہ ہوا ہے جو. کہ وہ ابو مسلم خولانی تو ہی تو نہیں ہے کہیں انہیں کہا حضرت وہ میں ہی ہوں میرے ساتھ وہ واقعہ ہوا وہ میں ہوں تو مجھے آگ ہے پھینکا مجھے آگ نہیں چلائے؟ یقین کی نکلایا ہے اور بعد میں چھوتا ہے جہاں پر پہنچ کر اللہ کی زاد اللہ کی زاد کا غیر جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور اللہ کی ذات کے غیر کی تاثر اور تاثیر کا خوف کل سے نکل جاتا ہے خارا جاتا ہے اس آدمی کے لیے تاثیر ہے نہیں ہے لیکن یہ اس پر ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا اس سطح کو چھو تو سکتا ہے ٹھہر نہیں سکتا اس پر Vem, وقت بیٹ رہے ساتھی سے میں کہا کرتا ہوں کہ جب خاص کوئی دعا پلوں سے باغنے کا اور قبول کرانے کا ہو تو اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے تین دن چار دن پانچ دن سات دن اور یہ محنت ایسی ہوتی ہے کہ دنوں میں کل کی اتنی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ اس پر سے گناہ کا وسوسہ بھی نہ گزرے پھر وہ اتنے دنوں میں اس سطح کو چھوتا ہے تو پھر اللہ سے مان کے آدمی پھر قبول ہوتی ہے اور پٹکے رہنا مشکل کتنی نگہداشت کل کی ہو خیال تک نہ گزرے جیسے تھا تک نہ گزرے جی ہے یعنی یہ غور کریں اس بات سرد کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو راستہ بتایا گیا کہ تمہارا یہ راستہ ہے جو امبیا والا راستہ ہے اور تمہارے مسائل یوں ہالو تمہارے مسائل ہالنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رجو رجو کرو گے جھگو گے اور پکڑو گے اللہ کے دام اس نے بیت اللہ جی کے لاس کو پکڑا گو یاسک اللہ کے دامن کو پکڑا اور دھیان کرے آدمی کہ اللہ کے دامن کو پکڑ لیا آدمی کون سا مسئلہ جال ہوئے بغیر ہے رسپد ہے یہ اللہ کا دایا ہاتھ جس نے اس کو بوسا دیا گو ایسک اللہ کے دائیں ہاتھ کو بوسا دیا تو اتنی بڑوا ہے کہ ملک کا صدر ہو کوئی وزیر ہو اور کے ساتھ آدمی ہاتھ ملنے کے آ جائیں اس کے حالات ہو جاتا. کہتا اب لگ. کہ جاتا مسائل کھانا کھا لے کے پوچھا جائے گا کہ میں بیمار تھا تو میری یادت کو نہیں آیا اور میں بھوکا تھا تھی میرا پوچھا نہیں آدمی کا اللہ نا تو تجھے بھوک لگتی ہے نا تو بیمار ہوتا ہے اسلام یہ عمار تھا جب اس یاد کو جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا تو محتاج کو تم دس کو کھانا کھلا رہا ہے تو گویا تو اللہ کے ایک سفیر کو اور اللہ کے ایک دبائندے کو اللہ تعالیٰ کی مملکت کا ہیں؟ بالکل سفیر اور اس کو کھانا کھلا رہا ہے چرا تھوڑا کون سا مسئلہ میرے پاس آدمی گاؤں سے آیا تو اس نے کہا جی کہ سیدھا دیہاتی آدمی سے پوچھا تھا کہ یہ بیٹے کو ڈاکٹر کیسے بناتے ہیں تو اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی جاتا ہے پرچوں کا پوچھتا ہے پھر پرچوں کے پیچھے جاتا ہے اور پھر وہاں پر جو ہے پیسے دیتا ہے پھر نمبر لیتا ہے آدمی اور پھر اس نے کہا کہ بس یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے پشاور میں ہمارا ڈاکٹر صاحب ہے نا جا کر سارے بات پوچھے گا تو آیا اس نے کہا کہ بس دگا کار تھا لگ رہے ہم ڈھابا منہ کہے یہ جی کام ہمارے لے کرو گے تو ہمارے ہمارے ادارے میں ایک کسی بات کو کہتے ہیں بہت زیادہ کر کے گٹی کر کے فلانا کام اگر میں کروں تو یہ ایسی مثال ہے جیسے کتے کے پیشاب کے ساتھ ڈاڑی. میں so, نے گاڑی میں گاڑی پرواہ نہیں کہ یا اللہ تہذیب کا آدمی آب اس کا آل ہو گیا انٹرویوشن یہاں تک پہنچی انحطاب کس بات کو جب ہم کہا کرتے تھے تو اس کے بعد پر کہتا ہے دوسری بات اگر کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیری بیوی میں لے رہا میں کہا اس کو محسوس نہیں ہو رہا تو میں نے کہا ہوگا کہ لالا داخار کٹا تیر پاس آنا منگی کے کالج میں یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا تھا وہاں بیٹھا ہوئے تو بڑا خوش ہوا کہ یہ رہے وہاں بیٹھا کرنے کے کہ تب کر لیں گے میں نے کہا جتنے آئے گئے ہو جتنا تم نے کرایہ لگایا ہے اور جتنے پیسے تم نے دل سے نکالے ہیں پرچوں کے لیے دینے کے ان سب کو جمع کر کے کرتے خیرات اللہ کی رضا کے اور جتنا وقت تم نے نکالا ہے پھرنے کے لیے اس میں کرتے اللہ کی عبادت اور پھر کرتے اللہ سے سوال تو مسئلہ تمہارا غیب سے ہوتا ہے یہ تو ٹھیک ہے نویز اللہ منظالے کا یہ ایک فالتو سی بات ہے ٹھیک ہے ہو جاتی ہے تو اور میں تو اعتماد ہی نہیں کر رہے میں ایک درخت بیان کر رہا تھا تو بیان میں میں نے کہا کہ ایسا طریقہ ہے کہ خالی پریشد ہے اور آپ لوگ پاس ہوتے جی. کیا طالب علم نے سنا بڑا کہ کا جان دے رہا تھا وہ جان دے اگر گاؤں گیا پھر گاؤں سے آیا جی آیا اس نے کہا جی میں تو آپ سے خاص طور سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ خالی پرچے دینے پر آدمی پاس ہوتا ہے وہ کیا بات ہے وہ سیکھنے کے لیے میں تو میں گب بیٹھ ہوئی تمہاری یونیورسٹی کا بڑا افسر گزرا اس کو میں نے اس کی کہانی طالب علم تھا اور اس نے اسلامی کالج کے کھیلوں کے لیے اپنے آپ کو معاف کر کے اتنا وقت کیا کہ پڑھائی کیا جانے اس کو کیا پتا پڑھائی کیا چیز ہے میں کیا ہوں اور پڑھائی کیا ہے یہاں تک کہ اس لیٹرز میں تو اس نے اولمپک مقابلے کیے اور جیتے اس نے عالمی سطح کے مقابلے اس نے کیے اور جب ہم دھیان دہ پھیل جب ہم چاندہ پھیل تو کالج انہوں نے کہا کہ ایک ڈگری اس کو نہیں دے سکتے تمہارے پاس یہاں تک روشنی کیا تمہارا نام دنیا جہان میں نام روشن کیا ہے ایک ڈگری وہ نہیں کہہ سکتے دفاع کرو دو کی ڈگری تھی بی کی ڈگری میری اس کے ساتھ کیا کرے گی نوکری نہیں مل رہی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ ایک نوکری تمہارے پاس تھی اتنے بڑے ادارے میں اتنا تمہارا نام اس کو روشن کیا کہوکری چار ریٹائرمنٹ کی تھا وہ اور یہ پروفیسر پی ایچ ڈی میری طرح سائکلوبرٹ اور پیدل یہاں پر یوکیے چٹکاتے ہوتے تھے یونیورسٹی میں اور وہ بڑی زبردست جیت میں کے پاس سے گزر کر جاتا تھا اور یہ سر سے دیکھ نے کہا برفات وہ آدمی کو اللہ کی رضا کے ایسے قربان ہونا پڑتا ہے اور جب اس طرح کر لے تو پھر اس کے معاملے غیر سے ہوتے ہیں سرحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چیزیں دے گا تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ غیر سے پیسے دے گا اسے چیزوں لوگ یا اللہ تعالیٰ پیسے بھی نہیں چیزیں دے گا تمہیں اور یا اللہ تعالیٰ بغیر چیزوں کے ہی تمہارے مسائل کو بڑا راس حال فرمائے خندے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرام کو لیے ہوئے کوئی لڑنے کے حالات نہیں سورا سو سارے،, سارے سارے قبائل جمع ہوئے ہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے یہ کھندے کی جنگ ہے آپ دو پتھر باندھے ہوئے باقی صابح پتھر باندھ کھانے کو کچھ نہیں ہے سردی سے بچنے کو کچھ نہیں ہے خدا بادن کہتے ہیں کہ کڈا کھودا ہوا اس میں چنتا ہوا زمین کے ساتھ اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی ایک, ایک شادر تھی میری بیوی کی تھی اور سردی اتنی سخت تھی کہ میں بچنے, بچنے کے لیے میں نے یہ بندوبست کیا ہوا بھوک ہے سردی ہے گرمی کے حالات نہیں ہیں تو ہے دنیا, دار لوگ ان کی دنیا اور داری کی تسلیموں کو دیکھا جائے نا پلاننگ ان کی پلاننگ کو دیکھا جائے تو یہ کیسے ہوگا جی کیسے پتہ ہوگی یہ تو ہمیں باہر کے لیے بدر میں تو باقاعدہ صاحب اکرام نے کہا لڑنا ہی تھا تو اسلحہ لانے کے لیے تو کہا جاتا نا گھوڑے لانے کے لیے تو کہا جاتا نا آپ تین سو تیرہ آدمی اور ایک ہزار سے لڑانے کے لیے جایا جا رہا ہے یہ کیا ہوگا نا فریق نا پاک کی الات کہہ رہی ہے کہ مومنین کا ایک گروہ جو ہے وہ رہا تھا کیسے لڑیں کاملا روکنے کے لیے جلدی سے جمع لوگوں کو تین سو تیرہ آدمی جمع ہوئے ہیں چار تلواریں ستائیس نیزیں تلوار آٹھ ہیں کہ چار ہیں تلواریں کسی کو یاد ہے بدر کے ہاں جی آٹھ, آٹھ. آٹھ تلوار سرفراز صاحب جی مساجر کتابوں میں ہوتا ہے نا پہلے مساضر ہوتا اس کا بادشاہ آٹھ تلواریں ہیں ستائیس نیزیں ہیں ہاں جی وہ تیس اونٹ ہیں اور ایک گھوڑا ہے غالب گھوڑا ہے کیا ہاں جی نگداد رضل کا گھوڑا ہے بس اور اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اتنا ملی کہ ہے لشکر اب سامنے ہے آپ پیچھے مڑے تو مڑ نہیں سکتے بس اب اتنا ہی وقت ہے کہ لڑنے کی ترتیب بناو بس. یا تو پیٹ پھیر کر سارے مارے جاؤ گے اگر مدینہ مڑتے ہو تو پیٹ پھیر کر مارے جاؤ گے سارے کے سارے کمک منگواتے ہو تو اس کے پہنچنے تک بھی بات نہیں اس کے پہنچنے تک انتظار نہیں ہو سکتا اب یہی تین سو تیرہ ہیں یہی یار تلوارے ہیں اور ایک ہزار سنگھ میں کل آتی ہے بس. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنی بات کو ایسے سچا کر کے دکھائے یہ منصوبہ تھا کہ آج جو ہے یعنی میں سروسامانی کے حال میں ان کو غالب کر کے دکھانا ہے تاکہ کفار پر بات بازی ہو جائے اور ممنین کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کہ کیا شان قدرت اور قوت اور ہے اس لیے عام طور پر اسباب کو اختیار کر کے لہم بُن اظہد حکم اس طرح تھے جی وادم جی؟ تو عام زندگی میں تھے کہ اسباب کو پورا اختیار کریں گے ایسا نہیں وزیلا صاحب کہ کو کہوکتا کہ ہوں یہ کہ جی؟ ڈاکٹر صاحب نے بھولیا کرتے جنگ جن کی تھی تو میں تو ریل کو روکنے کے لیے کھڑا ہوں یہ کیوں یقین ہے ماشاءاللہ قلب میں آئی فیصلہ کہ یقین کا ہمارے شریعت نے نہیں دیا ہوا آپ تو اپنی طرف سے پورا بندوبست کریں گے اسباب اختیار کریں گے قابلے کو روکنے کے لیے اسباب یہی تین سو تیرہ آدمی کافی تھے آٹھ سلوارے اور اب آگے اللہ نے اپنے امر سے گھیرا ہے کہ اللہ خود اس طرح لڑنا چاہتا تھا اس بغیر اسباب کے بڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے عام طور پر عام زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ایک آگاہ سے لڑنے کے لیے موقع ہوتا تو آپ اسباب اختیار کرتے تھے جنگ میں جو ہے تو باقی لوگوں نے ایک ذرا پہنی اور جناب رسول اللہ نے دو ذرا پہنی سمجھ بچنا چاہتے یہاں یہ بعض اوقات ہمارے یہ یقین کی صحیح انٹرپریٹیشن اور غلط انٹرپریٹیشن یقین کو صحیح طریقے سے بیان کرنا اور غلط طریقے سے بیان کرنا ہے ایسے بڑی ڈیلیکیسی ہے باریکی ہے نہیں ہمارے ایس پی صاحب تھا تو آیا تو اس نے کہا کہ میں ان سینئر افسروں کا کو کوئی پرواہ نہیں کرتا میں نے کہا کیوں جی یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یقین چار مہینے اور اس خبر کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کم کہ یہیں کہیں یقین کی ترتیب کو اختیار کیے ہوئے ہیں دو تین دکانوں سے ہم پوچھ رہے تھے تو گندار ذرا پرستہ تھا اس کے ساتھ ذرا بات بھی ہو گئی کہ میں کہا میرا ریٹ ٹھیک ہے آپ اس کو مانتے نہیں ہیں باقی پھر باقی اس کا ریٹ ٹھیک تھا تو میں نے کہا کہ اس سے جا کر سودا سے لیتے ہیں تو علم بنیں گے تب اس کو ذرا محسوس ہو رہا ہے کہ کیسے جائیں گے اس کے ساتھ آپ لڑ کر آئے ہوئے ہیں پہلے تو ضرور جائیں گے آپ اس نفس کی جو ہے نا کو ضرور توڑنا ہے کیوں ہم ہاتھ اس کا بنتا ہے سب نے صحیح ریٹ اس نے بتایا چیچا جی والے صاحب جائے نفس کی صدا کو اس میں کو توڑ دیں ضرور جائیں گے اسی سے خریدیں تو ہوتا ہمارے اندر سمجھتے ہیں کہ یقین ہے وہ یقین نہیں ہوتا وہ کب ہوتا ہے تو اللہ کر لا کر ڈالا ایسے مدر میں کہ پیچھے مڑ کر جا ہی نہیں سکتے ہیں اور مدد پہنچنے تک کی گنجائش ہی نہیں ہے جی یہ انتظار کریں منورہ سے مدد منگائیں اور پھر کہیں بس صرف اتنی ہی بارش نہیں دہرے کہ اب ان کو کھڑا کر کے کیسے لڑاؤ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو اس بات کا پتا تھا کہ جب بلّمیاں نے ایک حالات پیدا کیے ہیں بلّمیاں جان ان کا کام لیں مائر اپنے وسائل کو پورے طور پر استعمال کر کے لڑنا ہے بس ہمارے ذہن میں اتنا امر ہے وسائل کو لے کر لڑے اور اللہ تبارک سال تین ہزار فرشتوں کو اتارا سلا سطح اللہ سے من الملۂ منزل تین ہزار فرشتوں کو نازل کیا اور نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور غالب کیا اور قیامت تک کے لیے بدر کے دن کو جو عمر فرقان کہا گیا کہ یہ حق اور باطل کو واضح کرنے کا دن ہے اور قیامت تک جو انسانوں کے سامنے یہ بات آئی اس کی تاریخ میں لکھا کہ تین سو تیرہ آٹھ پلواروں والے جو ہے ایک ہزار ایک ہزار پلواروں پر والے پائے اور اس کو جو بیان کیا قرآن میں بدر کو اوس کو حنین کو خاص طور سے بیان کیا کیونکہ بدر جو ہے یہ دہشت سامانی اور الگ ادھر رجوع اور الگ چمٹنا اور یا ہی ہے یا ہی مدد کرے گا چوری کا حلف کرے گا اس بات پر فتح کیے گی اور گلابی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اجتہادی طور پر اشتہادی خطا سے جانا کہ صحابی کی شان ہے کہ وہ نیت کر کے حضور کی بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ صابق نام سارے کے سارے معیار حق ہیں یہ صحابی کا جو عمل ہے وہ شریعت ہے اور سنت ہے اماموں کا یہ فیصلہ ہے عموی شافی مالکی عملی چاروں امام جو کہ شریعت کے بیان کرنے والے ہیں دنیا اسلام کے چاروں کا یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ کا عمل سنت ہے اس طرح کا عمل بھی سنت ہے سونج اور جماعت ہم اس لیے کہتے ہیں ایسے سنج کیوں کہ ہم حضور صلی اللہ کے طریقے کو پکڑتے ہیں جماعت کہ ہم جماعت ہے کے عمل کو بھی سنت سمجھتے ہیں جی وہ ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ حدیث کہا کرتے ہیں کہ یہ جمعہ کی دوسری اذان یہ تو بدت عثمانی نوز بلّہ تو یہ دعویٰ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ سے زیادہ ہم دین کو سمجھتے ہیں وہ تو دین کو نہیں سمجھتا تھا نعوذ باللہ ہم دین کو سمجھتے ہیں یہ ادیوں میں بھی جو حکومتوں کی ایک جماعت ہے نا کتنا نا زور لگایا لیکن اللہ کا احسان سے حکومتی سطح پر حملی فکا ہے ماشاء اللہ جو مقلد ہیں اور یہ سلفی چھا نہیں سکتے چھوڑ بڑا پچاتے ہیں چھا نہیں سکتے یہ تو اوپر سے نہیں وہ ماشاء اللہ ان کی بیس ترابی گوازانیں اور خاموشی والا جنازہ بلکہ ہرامین تو یہ کافی لحاظ بھی کرتے ہیں کہ تاکہ چاروں سکوں کے لوگ جو ہیں ان کو تکلیف نہ ہو نماز پڑھتے ہوئے اس کا کرتے کہ یہ بدعت عثمانیہ نے کہا کہ اچھا عثمانیہ کا نہیں تھا زیادہ آپ جن کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ آپ استجاع خوش نہیں کرتا ہے ڈھیلے سے یا کاغذ سے یہ جو پائلٹ پیپر ہو گیا پیلٹ پیپر پر بھی فتوا کیا مختلف نے فتوا کر دیا جی پی صاحب علیہ وغیرہ سے فتوا کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کیوں نہیں ہے کہ یہ حضور کرتا تھا کہ حضور تو سیدھا نہیں کچھ کرتا تھا عمر فاروق کا دلّا کرتا تھا یہ دین گیت عمر فاروق کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاصا ہے نبوت ہے اتنی قوت والا بدن ہے اور اتنی نظافت اور سسائی اللہ نے فرمائی ہوئی ہے کہ آپ کو سنجھا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ضرورت نہیں ہوتی ہمارے کابل دیوبند اگر پٹھان عالم ہوتا تھا تو سرغیر پٹھان کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ سنجھا خوش کرنے میں کوشش کرتے ان کی تہذیب اور کلچر میں یہ بات ہے سنیا خوش کرنے میں کوشش کرتے ہیں وہاں بھی آج بھی نہ بنے ہاں جی کیا دادا گھنٹہ پھر رہا ہوا بھی خوش نہ ہو لیکن ایسا بہت ایسا بھی نہ ہو جائے جی کہ بس پانی ڈال کر کھڑا ہو جائے جی. ہم لوگوں کے خواب کمزور ہیں گندے خلا زیر میں اٹھا اٹھا کر اور چاہے پی پی کر آجیے اور بدن بھی کمزور ہیں آج. جو ہمارے والد صاحب نے سنایا کہ ریلوے اسٹیشن ہم سے پینتیس میل دور ہوتا تھا تو لوگ ہم دور ریلوے اسٹیشن پر دور پینتیس بل پہاڑوں پر چڑھ کر جاتے تھے ایک تو بال کی ساری پہاڑیاں درمیان میں آتی تھی انہوں نے کہا کہ سلائی کی مشین میں نے لی ہوئی تھی اور حوالیاں میں اترا دو آدمی تھے ہم کبھی میرا دوست اٹھا تو کبھی میں صبح ہم صبح اور اثر کے بعد گھر پر تھے پینتیس میل چڑھ کر ایک آپ سے پہلی گزر گئی اور ساب کرام کی کیا شان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کا بدن مبارک جو ہے وہ کہ عام طور سے جو ہے چالیس نوجوانوں کی بدنی قوت ہوتی ہے پیغمبر میں چالیس نوجوانوں کی اور چار ہزار آدمیوں کی آسابی قوت ہوتی ہے چار ہزار آدمی کے سامنے کھڑے ہوں اور آدمی آتے سمجھے ساتھ ہماری برابری تو نہیں ہو سکتی خیر یہ بات کہاں سے چلی تھی جی اس سے پہلے بھی ایک بات ان کو نمائندہ کے طور پر بیان کیا قرآن جنگ بدر میں یہ ہے فتح فتح کی بنیاد جو ہے اس پر اور میں احتیاطی خطا صحبہ اقرام سے ہے جان بوجھ کر خطا نہیں ہوتی یہ بات آپ کو سناؤں نئے ساتھی بھی ہیں بھائی میں میں سیکرٹریٹ میں گیا تو وہاں ایک انجینئر ہے ملازم ہے وہاں نماز میں نے پڑی مسجد میں تو جب نکلا تو اس نے کہا انجینئر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات سنو میری میں نے کہا کیا بات اس نے کہا میں امام صاحب کی ذرا ریبت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے تو آپ ذرا ٹھہرے تو یہ دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو بطور مزار لطیفہ کا کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو امام صاحب ہے یہ کہتا ہے میں معیار حق نہیں ہے تو آیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آپ نہیں پڑھ لیجیے نماز ہے کہتا ہے میں معیار حق نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا سابی سے جناب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ایک مرد سے ہوا ہے ایک عورت سے ہوا ہے تو کیا وہیارے ہے؟ تو میں نے انجینئر صاحب کو کہا میں نے کہا ہاں نا، وہ بھی معیار کا یہ فعل یہ بھی فیصلہ حق،, حق کا معیار ہے اب انجینئر صاحب کا حق بکا رہے گی تو ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اکثر یہ شاید کہے گا کہ اکثر معیار آ کے چند ایک بیچ میں نوزودہ نہیں ہے میں نے کہا نا یہ بھی معیارے ہاتھیں بڑا حیران ہو گیا خوب اب اس کو ایکوائری ہو رہی ہے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اس کی تشریح کریں کا بفردار مسئلہ یہ ہے کہ معصوم علی الخطا تو انبیاء امبیال اسلامی ہی ہیں ان سے خطا ہوگی ہی है. اور بات کی ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے دور دراز اس سے خطا ہوئی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اور خدا فری جناب رسول اللہ کے پاس کتنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ جناب وسلم آپ مجھے پاک کہ کیا بات ہے کہ مجھ سے بدکاری ہوئی اب آپ کال کرتے ہیں بھاگ جائے تو بتائے نہیں میرا تو حمل ہے بدکاری سے میرا حمل ہے تب اسے جب جان نہیں چھوڑی تو آپ نے فرمایا کہ جان تو اس کو جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جا اب چلی گئی کوئی گرفتاری نہیں ہے کوئی وارنٹ نہیں ہے کوئی اس کا نام رجسٹر نہیں ہوا ہوا ہے بچہ ہو گیا پھر آ گئی کہ مجھے پاک کریں باہر تو بچہ دودھ پی رہا ہے سب. اب چلی گئی سر پھر دودھ پلا کر جب دودھ سے پھاڑا ہوا ہے بچہ پھر آئی کہ بچہ اس کا روٹی کو ٹکڑا دیا ہوا ہے کہ اب مجھے پاک بچہ دو سال کا ہو جائے تو یہ جو اولاد والے پتہ ہے کتنی خشی کس موسیع کے بعد میں جو ہے اگر مر بھی رہا ہو تو اس کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے. آب پھر آئی پھر اپنے آپ کو پیش کیا آپ ہی ناول رسول اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس نے کہو مجبوری کر دیان میں کپڑے کس کر باندھنے کے حساب سے سطر میں کھلے اور سنسار کیے گئے انہوں نے اسے کہا کہ حق کا معیار یہاں ہی عمل ہے تو اس نے اپنی جان دے دی اللہ کے حکم پر جان کی پرواہ نہیں کی تو یہاں یہ ہاتھ کا معیار ہے کہ جب اللہ کے تعلق والے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان اس سے کیا کراتا ہے ہمارا ڈاڑیاں بڑھائے ہوئے نماز میں پڑھ کے مسلے ہمارے گھس گئے اور جب جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے قدم ٹھنڈ نہیں ٹھہر سکتے جب مال کے مانے میں گڑبڑ کا موقع آتا ہے ہمارے قدم ٹھنڈ نہیں ٹھہر سکتے یہ تو ہمارے ایمان وہاں اس کے ایمان کا وہ پہار جیسا ایمان ہے سورج کا جو اپنے آپ کو لا کر رامدی رضی اللہ کس کی عظمت کو سلام اور ماض رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سلام کیا آیا اور نکھا کہ یا رضی اللہ مجھے پاک کریں تو, تو تجھے شک ہوا ہوگا تو جیسے ہی تجھے کوئی محبت کر لی ہوگی کوئی بہس و قدار کر لیا ہوگا بوسہ دے دیا ہوگا تجھے شک ہو گیا کہیں میری اپنی بیوی ہے کیا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں مجھ سے خطا ہو گئی فرمایا کیسا تو یوں ہو گیا سے جس طرح سرمے کی سلائی سرمدانی کے اندر چلی جاتی ہے ان نے کہا ہاں یا یار ایسے ہی ہوگا تو اس میں سارے قانونی پید ہوئے کہ اس کو ڈسکس کرنے کے یہ عالمگیر صاحب آ کر کہے کہ میں نے فلام باد نپٹا ہوا دیکھا ہے تو اس بار سمسار کی سزانی ہو چار آدمی کہ کیا ہے جس طرح سرمے کی سلائی سرمدانی کے اندر چلی جاتی ہے ہاں ایسا ہو اور یہاں سے کھڑا اور کھڑے ہوئے میدان میں اور سنسار کر کے چھوڑا دیا صاحب سے میں نے کہا کہ یہ حق کر میں یار یہاں خیرو تم جو ہے یعنی اس بار کو اس گناہ ہونے کو دیکھ رہے ہو جو انسان کے نر سے مزہ ہے اللہ نے جس بات جب چھا جاتے انسان پر تو اس کے باس کو اڑا دیتے اور اس میں انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن یہاں اپنے ارادے سے اور عقل سے اور حوث سے جب آ پتھروں کے آگے کھڑا ہو رہا ہے تو اس ایمان کا جو آپ کہاں سے لاؤ گے اس جگہ کو نہیں دیکھتے ہو تم لیکن جب آدمی کے عقل پر پردہ ہوتا ہے تو اس کو برائی کی بات تو سمجھ جاتی ہے صحیح بات تو سمجھ نہیں آتی تو یوں اکرام میں بہر حق ہاں تو صاحب بڑے بڑے خوش ہوئے ہم کیا کریں نہ تو آپ لوگ مطالعہ کرتے یہاں بات تک آ پہنچ نہ آپ بولے مائک رام جی سو اور نہ کسی جگہ آپ جائیں کہ آپ حق کو سیکھیں تو آپ سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں یہ عمرہ کے سفر میں ہی وہ جینا جا رہے تھے تو گاڑی چل رہی تھی جب ایک ہو گئی تھی اور میرے آگے ایک مارت ایک آدمی تھا اس کی بیٹی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان دونوں نے نماز پڑھ لیجی بیٹھے ہوئی جبکہ ڈیڑھ بجے ہم سمجھ گئے تو منورا ایک بجے میں نماز پڑھ لی اب میں جلد میں سوچا یا اللہ آدمی تو اتنا اچھا ہے کہ عمرے کے لیے آیا ہے اتنا خرچہ کیا ہے اتنی تکلیف برداشت کی ہے اور اکیلے بھی نہیں آیا ساتھ بیٹی کو لے کر آیا ہے واقعی کہا کہ عورتوں کے ساتھ حج کرنا جہاد ہے تو اللہ ساتھ جانے کی فرمائے، پھر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ ہاتھ ہے تو, تھا جی؟ <laughs> تو ترکی تھا مزاج آدمی, آجی؟ مزاج آدمی آجی؟ تو اس کو سر کو نہیں توڑ رہا سر کو توڑ رہا ہے گھر والی نے کہا دیکھو جیو بات کیا تھی کہا یاد اللہ اتنا اچھا آدمی ہے یہ لیکن اب اس کو ساری زندگی اتنا بھی علماء اکرام رام کی صحبت نہیں ملی ہے کہیں کہ اس کو بتایا ہوتا کہ بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی جب آدمی کھڑا ہونے پر قادر ہو اور ابھی ڈیڑھ بجے سے یہ گاڑی پہنچ رہی ہے وہاں نماز کے لیے تو وہاں اتر کر پڑیں گے یہاں تک یعنی یہ حال ہے سو کی کمی کا یہ حال ہے کہ بس خود رائے خود پسندی خود رائی اور اپنی رائے پر پھیسک یہاں تک کہ کئی باتوں میں ہمارے تبلیغ والے ساتھی بڑے بعض اوقات بڑی الٹی سی بھی فیصلے کرتے ہیں نا تو جو میری بات مان لیتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ تعلیمات تو چنے بزرگوں کے لیے لیکن اس وہ فیصلہ خود کر رہا ہے لازا غلط کر رہا ہے اور اگر تم بڑوں سے پوچھ لے خط لے کرے پوچھ لے تو ایسا نہیں کہیں گے اور باقی جو پوچھ لیتے ہیں تو بات وہ ہوتی جو شریف بات ہوتی فی صاحب نے کہا مجھ سے جی شادی کے ساتھ چلا گیا چلے کے لیے اور گھر والی اور بھائی پیچھے چھوڑ کر چلا گیا اور وہ اس کے ساتھ مصروف ہو گئی جب واپس آیا تو نے ان کیا کریں بھائی کو قتل کر دیا تو مجھ سے بتاؤ ایک الگ میں نے کہا یہ میں نے کہا یہ اس بزرگ نے اپنی مرضی پر فیصلہ کیا ہے اس نے پوچھ کر نہیں کیا یہ کام اگر یہ پوچھ کر کیا ہوتا تو اللہ کے احسان سے وہ ایک بڑے اکادرین کے ہاتھ میں چلنے والی بنی تاریخ ہے اس میں اس طرح کی اوٹ پٹان اور نچو خیرہ طریقے والے کام نہیں ہیں لیکن نچو خیرہ جو ہوتا ہے یہ خود کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے پوچھ کر نہیں کرتا ہے خود رائے اپنی رائے پر فیصلہ کرتا ہے جو مریض خدر... علاج میں خدرائی کرے تو اس کا لیا ابویز صاحب ٹی بی کے مریض جواری ڈوز لے تو کیا ہوگا دوائی کی آدھی ڈوز لے آدمی نہ لے تو بیماری سے نہیں کنٹرول ہوگی کرانے کو اگر یہاں تک کہ وہ رجسٹرڈ ٹی بی ہو جائے گی اور کوئی دوائی دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ بس کو ٹھیک کر سکتے وجہ کیا خدرائی تو خیر یعنی یہ کیا اپنی مرضی سے کرتا ہے تو سر آج میرے کو دیکھ افسوس جو کہ یا اللہ اتنی بھی یعنی سو اصل نہیں ہے کہ دعائی کے بارے میں تو معمولی سر درد ہو نا مارے یہ جو سرمایہ دار ہیں یہاں پروفیسر صاحب کو میں کھا کر معمولی سر درد ہے اور پہلے مال خاص نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب کو کرانی چاہیے کہیں فالج نہ ہو جائے جاتے ہیں انجیکٹ کراؤ وہ آگے دیکھتے ہیں کہ خوب للو پھنسا ہے کہتے سیٹی اسکین بھی کراؤ اتنے آدھار کا یہ کراؤ سا کار کرا کے اور واپس آتے آدمی اتنا وہ نہیں ہے کے بارے میں اتنا وہ نہیں سوکھ تسلی کریں گے سو کے بارے میں اپنی رائے پر فیصلہ کرتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں اپنی رائے پر فیس نتیجہ کیا ہے کہ عمل ہے برکت نہیں عمل اپنی برکت مرضی کا عمل ہے تاثیر اور نتیجہ اس کا نہیں کیوں کہ عمل اپنی مرضی کا کہ کوئی آدمی جو ہے یعنی وہ گڑ خریدنے کے لیے جو ہے اسے بھی چلا جائے کہ یہاں پر گھاس بھی نہیں اگتی ہے اپنی مرضی سے تو اب اس کا سفر سان پیسہ تکلیف اب اس کے اپنے کھاتے میں ہے کسی سے پوچھا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ بیس میل کے پھانسے پر چار سدس ہیں وہ گھوڑ یہاں پر ہوتا ہے تو یہ محترم بھائیو دوستو ہمارا یہ حال ہے کل یہ ہماری مسجد میں بات سیتی ہے آلات واقعات سنانے کے جو اس کو سن کر آدمی کو بات کلیات یاد سمجھ آتے ہیں وہاں پر ایک آدمی ہے اس نے کہا جی کہ وہ فلانا آدمی بیس گریڈ میں ریٹائر ہوا اور پندرہ لاکھ اس کو ملی ہے گریجویٹی اس نے رکھ لیے بینک میں دس لاکھ اور وہ ہر مہینے پندرہ ہزار اس کو سود دیں گے پندرہ سو چھ لاکھ دیں گے تو ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی ایسا ایسی تعویل ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حلال کر دیا جائے جائز ہو جائے مصر والوں کو تو فتوی اس کے بارے میں ہے میں کہ سارے ہی فتوے ہیں جی شاید خنزیر خانے کا فتوا بھی ہوگا سود کا فتویٰ بھی ہوگا ہو سکتا ہے کل جامعہ والا جو ہے ماں کے ساتھ نکاح کا بھی فتویٰ کر دیں ہمیں کیا ہے اس سے آتا ہوں تو فلسطین ڈوبا یہ جو آیا فتحوں پر زمین بیچ سکتے ہیں نہیں تو دو والا کہ نہیں بند والوں میں فتوا بیچا کہ بیچنا ناجائز اور حرام ہے مفتی کی فیصلہ ختم کریے میں نے معلومات کروائیں کہ مفتی کی فیصل اللہ صاحب کا ہے اور وہ جی انہوں نے کہا کہ ہم اس خطرے کے پیش نظر یہ فتوا دے رہے ہیں کہ یہاں یہ زمینیں خرید خرید کر آخر میں یہاں ریاست کا دعویٰ کریں گے ریاست بنائیں گے اور مصر والوں کے پاس گئے امبصر والوں کو تو سیاسی شعور تھا نہیں مفتی کی فیض اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جی ما ہند کے صدر بھی تھے میں بتا سیاسی شعور والے آدمی آج. حضر والوں کو سیاسی شعور تھا نہیں ارن فتو کہ جب وہ انہوں نے خریدی ریاست بنی تو پھر وہ مفتی صاحب کہتا تھا کہ اب میں اس مفتی کی قبر پر ضرور جاؤں گا اگر زندہ ہوتا تو میں اسے ملنے کے لیے جاتا اور سنا ہے کہ قبر پر آیا ہے خبر بال ہے خیر میں دیکھیں جی وہ بوڑھا آدمی ہے ہر جگہ دھوکا ہے اور یہ پیسوں کا کیا ہوگا آپ کا کاروبار یہ نہیں کر سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے دمے کے مریض کل پھر نہیں سکتا بے چارا تو اس نے کہا میں میرے پاس جو کچھ بچت ہوتی رہی میں نے سمبر سمبر سنایا پلاں خریجا پلاں اسے اتنا ہوا اتنا ہوا. کہ اتنا پلاٹ خریدا اتنا اس کے لیے میں نے کیسی تعمیر کی ہے کہ جو اسی لاکھ میں بھی بکنے کے قابل ہے کیسی لاکھ میں بکنے والی ہے ڈاکٹر صاحب دعا کرو کہ اگر وہ اسی لاکھ میں بک جائے تو میں دو لاکھ روپئے جو ہے وہ خیرات کروں گا. تو میں نے اسے کہا پروفیزر صاحب کو کہا میں نے کہا دیکھو تمہارے سامنے بیٹھا ہوئے گمے کا مریض چل نہیں سکتا کمزور آدمی سیدھا سادہ آدمی ہمارے دوستوں میں سے ڈاکٹر بہت ہی سیدھا بالکل بچو گے تمہارے سامنے کہ بارہ ہزار کو اس نے کہا شروع کیا میں نے بارہ ہزار سے نوکری کرتے ہوئے جس کے طرح میں میرا کوئی وقت نہیں لگا اس میں پلاٹ ہے میں نے خرید لیا کہ خرید لو میرے لیے پینسل ہزار سارے وقت بلائے تو شاید اس پر کوئی بہتر گھنٹے مشکل سے کرا پڑے ہوں سارے کاروبار بارہ ہزار سے لیکن اسی لاکھ تک پہنچ گئے تو مجھے آیا وہ غصہ میں نے اصل کی, کی بات پروفیسر صاحب اتنا ٹھیک ہے دھوکا ہے سب کچھ ہے لیکن اتنا دھوکا نہیں ہوا کہ اب قدم رکھنا ہی مشکل ہو گیا ٹھیک ہے پلاٹوں بیگ دھوکا یا کہ آپ کو شیتار پھٹی پڑاتا ہے بےمتی کرتے ہیں ہمارے میں کہا کہ آپ کو بیٹھوں پاس آٹھ لاکھ روپے ہیں تو مجھے دو پانچ مر لے ہیں تو مکان بناتا ہوں اور آٹھ لاکھ میں جو ہے تو اٹھارہ لاکھ میں کر کے دکھاتا ہوں ہتھیار ڈالے ہوئے کافر کے پرپگنڈے کے روب میں آئے ہوئے سوت تو وغیرہ کیسے چلیں گے ساؤتھ افریقہ کے ڈاکٹروں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گاڑیوں کا بیمہ کراتے ہیں کیا کریں میں نے کہا جی کہ میں کہا مجھے تو پاکستان کے حالات کے مسئلے آتے ہیں کہ میں جائے گا تمہارا تو کافر ملک ہے آ ہے یہاں کے مسئلے میں کچھ گنجائش ہو مجھے تو پتہ نہیں جونس برگ واپسی جب ہوگی میں واپس جاؤں گا تو تمہیں میں مدرسہ لے جاؤں گا وہاں کے مدرسہ بڑھتا دارالوم ہے تو اسے مفتی صاحب ہیں ہمارے سوابک ہے وہاں مسئلہ پوچھیں سر نے کہا جی کہ یہ ڈاکٹر کی بی بی کیسی گاڑی ہوتی ہے بی ایم بی ایم ڈبلو کتنی کو چلے گی سر بی ایم ڈبلو بی ایم ڈبلو گاڑی کتنی کی ہوتی ہے ہے ہاں تو ایک نے کہا میرے تو بی ایم ڈبلو گاڑی ہے دوسرے کی یہ کورا شہر میں ہے جی تو شہر میں کہا کیا میں کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم نے چلا ہم کسی پرداب نہیں کہا تھا محتیاط چلائیں گے لیکن دوسرا آدمی ہمیں ٹکرا جائے نا تو اس کی گاڑی کو جو نقصان ہوگا تو اگر بیما نہیں ہے تو ہمیں دینا پڑے گا کہ تو کہ یا تو بتا کہ مسئلہ ڈیل یا بی ایم ڈبل کسی کی توڑ دیں تو ہماری گاڑی کے برابر تو قیمت دینی پڑے گی اس کو ہم کیا کریں تو خیر میں نے کہا یہ کافر ملک ہے اور سر مسئلہ جاؤ وہاں جب گئے تو مفتی صاحب نے مسئلہ تو بتایا ان کی راحت رکھتے ہوئے کافر ملک کو سامنے ہوئے اور کچھ انہوں نے تعویل کی اس میں کہ اس کے مقابل یہ جو ہے تو پیسے کے مقابلے میں اگر بیمہ ہوتا ہے اس پر مرمت پر پیسہ رکھ کر مرمت کا صدا کرتے ہیں تو جنس بدلی انہوں نے تو مسئلہ بنایا انہوں نے نکالا خیر میں ان پڑھ مجھ بھی پیچھے ہاں جی ڈاکٹر سیال صاحب ہے کہ کم رکتے نہ وہ بات تو میں نے تو میں سوچا کہ ٹھیک ہے مرمت پر تو وائدہ ہو رہا ہے لیکن پیچھے گاڑی کے گم ہونے کا اور مکمل ٹوٹنے پر وہ معاوضہ بھی تو ہے داد یہ فتح مدھی صاحب جس چیک پر کر رہے ہیں اس پر تو پورا نہیں بیٹھ رہے میں سوچا کہ میں کیا مداخلت کروں چھوڑے جی. پھر کتاب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں اس میں جو برگ میں بڑے بڑے مالدار ہیں سال آٹھ سال سے ان کے کاروبار چل رہے بڑے اللہ نے بہت کچھ دیا کہ ہم نے کبھی بیمہ نہیں کرایا اور کبھی سے محفوظ رکھے۔ خیر پھر میں سوچا کہ ابھی آدمی ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ تو سلسلہ بیت ہے اور بیت والوں کے لیے کہ اللہ صلاح ہم کچھ ہو یا نہ ہو گندگی کے گوں کے بھرے ہوئے کیوں نہ ہوں اللہ وہ ہاتھ پکڑا ہے ان کی اللہ تعالیٰ خردہ تھنمائی کرتا ہے کہ ان کے لیے کچھ تو میں حیال اللہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو میں دل میں فوراً آیا کہ اس کا آسمانی بیمہ کیوں نہیں کراتے ہو تو میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیمہ کے آپ سے کتنے جو ہے یہ لیں گے انہوں نے کہا جی ساڑھے روپے لیں گے پندرہ سو تو آپ کے ہو گئے وہ نے آپ کو دے دی اور دو ہزار روپئے جو ہے ہر مہینے تم خراب کیا کرو تو انشاءاللہ شاء کی گاڑی کا دنوں آؤ گے تم نے اس طرح ہے کہ جمعہ میرے ہاں ہوتا ہے مستیاں کیونکہ وہاں نہیں ہے جمعہ میرے ہاں پڑا جاتا ہے تو جتنے لوگ جمعے کو آتے ہیں ان کو جو ہے تو میں کھانا کھلاؤں گا میں بس ٹھیک کہ ماشاءاللہ بس آپ اس گاڑی کا بیمہ کرا دے چلیں تو ہم اور آپ احتبار نہیں کرتے تو صدقہ خراب کر کے تو دیکھ پھر اللہ صاحب ایسا کیا معاملہ کرتے کرتا اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھ اللہ کے احکامات اور سر علمگیر صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی تو دے دیں لیکن اس کو ایک گھنٹہ زیادہ دینا میں نے کہو کہ ہم جس نے کہا راستے میں فاٹک بند ہوتا ہے آج ہے وہ گاڑی ہے کہ گھنٹہ رکتے ہیں کہ فاٹک کیسی کیسی ان شاء اللہ فاٹک نہیں روکے گا ہماری گاڑی تو جو آدمی صبح کی نماز صبح کی نماز سے شراک تک بیٹھتا ہے شراک پڑھتے ہیں یہ بند وہ فاٹک بند نہیں ہوگا فاٹک کے اوقات تو بند دیں گے اس کی اوقات نہیں بندیں گے تو اس کی پابندی کر کے رہتے کسی بھی فاٹکوں کے لیے بند نہیں ہوگا فاٹک بند ہوں گے ہوگا بھائی صاحب بڑا آسان راستہ ہے ہمارے ہم یہ علیہ السلام کے واقعات میں بتایا گیا ہمارا یہ راستہ ہے تمہارا مسئلہ حال ہے اور وہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے وہ امال والا راستہ ہے اللہ کے آگے جھکنے کا رستہ ہے رجوع کرنے کا رستہ ہے چلانے کا ہے جی سیکھنے کا ہے مانگنے کا ہے آپ زندگی کو درست کرنے کا ہے اپنے امال کو درست کرنے کا ہے حضرت علی رضی اللہ ادھر فرماتے ہیں کہ مجھے ٹھوکر بھی لگتی ہے تو میں سوچنے بیٹھتا ہوں کہ کون سی خطا کے بدلے میں ہوئی ہے زندگی پر نظر حانیکار کو میں پھر دیکھ کے کی کیا ہو تو بے قطر کے مقدمے میں مجھ سے سفارش ہو گئی تھی مجھ مقدمے آئے تو ڈیڑھ سال چکرایا سر میں تو جج صاحب سے ان کے پاس میں جاتا آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سوچنا, آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ آئے کیوں ہیں کیسے آئے آپ کو زندگی پر پیچھے نگار ڈالنی ہے کہ آپ یہاں آئے کیوں ہیں اس نے کوئی دس منٹ مجھے لیکچر دیا تو دس منٹ لیکچر کے بعد میں نے تو اس کے لیے دعا کی میں نے کہا یا اللہ کہ ایک تو آئندہ گورنری سادنے کے لیے تو باقی ساری شرائط اس میں ہو گئی ہیں حالانکہ ہاں گورنری تو اس کی ہوئی اس کی سپریم کورٹ کی ججی ہو گئی اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ سے دربار لگا ہوا تھا منظوریاں ہو رہی تھیں تو اس کے اللہ نے سپریم کورٹ کی ججی کروائی اور خیر میں جب اس سے آیا میں اور کرتا رہا کرتا رہا تو مجھے آواز آئی کہ تم نے جو فی الحال کے مقدمے میں سفارش کی ہوئی تھی وہ آدمی پھانسی سے چھوٹا تھا اور اس کی, کی آپ جو جا کر ان لوگوں سے جن کا بار میں ان سے یا معافی مانگو گے یا اگر جتنا پیسے وہ مانگتے ہیں وہ دہ کراؤ گے تاکہ ان کا معاوضہ اور دوسرا لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یا لس گار ڈالتے ہیں دکھا پاکستان کی تو جائے بیم رہو تین بڑی دلتے ہیں تینوں میں تم کو جانا پڑے تو واقعی میں نہیں گیا تو اس میں بھی جانا پڑتا اور اس کے پاداش میں تم جا رہے ہو آج ہی میرے پاس آیا پڑوسی نے کہا ہمارا قدر کا مقدمہ پیش ہونا ہے جج تمہارے علاقے کا ہے واقف ہے تمہارا تو اس کو اگر تم کہہ دو میں سوچا قدر کا مقدمہ کون سا فارش مانگتا ہے چلو میں ٹیلیفون کر دیتا ہوں اس کو کہہ دوں گا ان کا دل خوش ہو جائے گا تو نیوز اس, اس کو میں نے کہا تو صبح اس اس عمر قید کر دی تو پھر ہمارے کسی سمجھدار ساتھی نکال دیں گے ڈاکٹر مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری باتیں تمہاری سفارشیں گے اس کو تو لوگ آخر کی بات سمجھتے ہیں تم جو بات کہتے ہو تو اس بات لوگ اس طرح اعتبار کرتے ہیں کہ آخر کا ہیں اب یہ جانے کا نہ جانے جب یہ ایک بات کو کہہ رہا ہے ہم اسے مزید کیا سوچیں تمہارا کہنا ہے ویسے عام کہنا نہیں تھا تم سے بہت بڑی خطا ہوئی اور آئندہ کے لیے بھی آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں ہیں نا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے بعض اوقات بڑی کھری اور کرخت بات کہتے تھے پانا کہ اتنے نرم مزاج اتنے اخلاق کے نمون تھے کہ بس وہ بات ایسے ہے کہ اب ایسے لوگوں کا کون کہاں سے لائے گا کون دیکھے گا بال بشیرا نا کہ آئے وہ شاگ گئے واضح فردا لے کر ڈون ڈنے چرارے بعد میں معاملے کے وقت جو ہے وہ بات واضح کی نہیں ہوتی ایک آدمی مجھ سے سفارشی خط لے لیا یہ مسجد تعمیر اور یہ چند مجھے تو میں نے اس کو دے دیا اور جگہ جگہ جا کر میرا خط دکھایا جی کہ دیکھے جی اس نے بھی اس مسجد کو دیکھا ہے تو اضر مولانا صاحب کے پاس گیا تو ان نے فرمایا مول صاحب یہ تو میں تب لکھ سکتا ہوں جب سوری کی طرح تلو ہوتے ہوئے میں نے آپ کی مسجد کو اس جگہ کو دیکھا ہوں تو کیا میں نے دیکھا ہے کہ نہیں نے کہا میں نہیں لکھ سکتا میں یہ حالات لکھتے تھے ادر صاحب مسجد کا معاملہ اب خیر مجھے بعد میں چلا کہ یہ نہیں پتہ کتنے خطوں کے کئی کے گفلے کرتا تھا آج تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اللہ جو وہ فراست ہوتی ہے لہرون کی فراستہ اس کا آگے مسئلہ بنے اور اس کو نہیں لکھ کر دیا تو بازوں میں بالکل بات باز کہ میں نہیں سکت� کہہ سکتا بازی کہہ رہا اور وہ معاملے کی بات میں کہتا تو خیر یہ محترم بھائی اور دوستو ہمارے سلسلے میں جائے کوئی تقریریں یا کوئی وہ یہ بات نہیں ہی. ہم تو یہ ایک فہم پیدا کرنے کی کوشش کرنے ہیں اپنے اندر بھی اپنے ساتھیوں کے اندر بھی کہ دین پر چلنے کا فہم پیدا کر ہمارا تصوف جو ہے وہ یہی ہے چار باتیں دھیان کیے کر دو تصوف. ہمارا تصوف کیا ہے یہ مصنون تصوف ہے باطن گندگیوں سے پاک ہو گئے شرک بےدت کیبل حسر لالچ کیناریہ بوض جی یہ ان چیزوں سے باتن خالیوں سے اور بادن فضائ سے متصف ہو جائے آج بھی اخلاق ہمدردی سرخائی اور سنت کا آدمی پابند جائے اور ہر وقت اس کو اللہ کا تھیان میں رکھے یادیں لائی ہر وقت یہ چار باتیں بات باقی کشر دل کی باتوں کا معلوم ہو جانا تھونگ مار کر بیمار کے شفا ہو جانا آدمی کا مریض کا مقدمہ میں جیت جانا جی؟ اور جو جی ہے یعنی وہ دکان کا کاروبار کا بڑھ جانا پودے کی پروموشن ہو جانا یہ باتیں نہیں یہ باتیں تو شوق نہیں اسی بات کی وجہ سے لوگوں کا اور چرسیوں کا اور بھنگیوں کا اور بے نمازوں کا شکار ہو ہوئے ہیں اور کے ہوئے. میں جا کر ایک تصرف طرف تصرف والے آدمی کے شکار ہو گئے اثر ڈال دینا اثر ڈالنا کہ آپ اچھلنے لگے چیخ مارتے ہیں آپ گر جائیں گے آج یا شیر پڑا خیر تھا کہ چیخ نہیں ماری سیخ مار دے آدمی گر پڑے جی آدمی اچھلنے لگے جی اور, سمجھتے کہ یہ ہے. اور پڑے ہوئے شکار ہو گئے تبلیغ والوں پر فضلے کی کتاب لکھوائی ہوئی اس کا کیا جواب دے اللہ کیا اور جو ہے دوسری کتاب ایک آدمی صرف بات کرنے کے لئے گیا اس کے زبان سے بات نکل گئی اس پر کفر کے فضلے کی کتاب لکھوائی. یہ آدمی اتنا بہتاتا ہو اور آج جو صرف ظاہری اس کو دیکھ دیکھ کر کے اس نے آدمی پر نگار ڈالی آج مچھلا رونے لگا آدمی چیسیں مارنے لگا آدمی گر گیا جی آدمی میں دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہمارا صاحب رحمت اللہ علیہ نے رام چند ایک لڑکے بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ ذکر کل بھی سنو میں زبان بند کی اور دل کے پاس ہم کان لگا تو گڑی کی طرح ٹک ٹک ٹک کی آواز آنے لکے. اللہ اللہ وہ کر رہے تھے دھیان سے سے آواز آنے میں فرما سے کہ یہ یہ کل بھی نہیں ہے نا. یہ ذکر کل نہیں ہے ذکر کل بھی اللہ کا وہ دھیان ہے جو آپ کو گناہ سے روک دے اور وہ ہر وقت تاری رہے جاری جو ہے ماقین کے نزدیک کا ٹک ٹک کرنا نہیں ہے ہم طور ڈاکٹر میں سوچتا کہ یعنی ٹک ٹک کیا چیز کرتی کچھ حرض بازی میں ضرور ذکر کرتا ہے تو ٹک ٹک شروع ٹک ٹک کیا چیز کرتی ہے تو میں یہ بیمار ہونے سے پہلے ایک سال مسلسل یہ بارہ تصویرات کی اور بڑا مشکل کام ہے تو اس کے بعد ٹک ٹک جو شروع ہوا تو وہ میں نے بتایا کہ فنڈا سات سمجھ رہے نا یہ اس طرح وائبریشن کرتی ہے ٹکا ٹا اور دل کے پاس ہوتی ہے وہ تو لہذا اس کی آواز آنے لگتی ہے اور غیر محافظ گئے ہیں سوت کھائے جی بدکاریاں کریں جی جھوٹ بولیں گرتے کریں کہتے ہیں ہمارا قلب، ذکر قلبی بھی نہیں لہل ہو کل بھی تو مشکل میں دے کا پردہ تھا کہ وہ اللہ لگ گیا ہے وہ تو کوئی ذکر قلبی نہیں ذکر قلبی تو اللہ کا وہ جہان ہے جو تجھے گناسر ہاں؟ ہو محسوس ہو کہ میرے اللہ میرے پہلو میں میرے ساتھ میں میرے قریب ہیں ہاں؟ برس آدمی کہ ہائے میں اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر کیسے گناہ کر گناسر پڑتکولہ حضرت یا حضرتن آیت کہتی ہے جی سرحد ہے اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر میں کیا کرتا رہا یہ چیز ہے اصل وصل حقیقت یہ ہو یا نہ ہوتا شپ ہو؟ کرنے سے آدمی کو شفا ہوتی ہے تو آپ ایک میٹھا نمک کھانا ایک چالیس دن پرہیز کر لیں تو آپ تالے کو پڑ کر کھینچیں گے اس کے لوہے کو آپ توڑ کر رکھیں لیں گے کا مجائد ہے لیکن یہ تو ضرور نہیں ٹھیک ہے اور تو اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اپنے عمل کو درست کرنا ہے یہ اصل ہے سرف عمل کرتے ہوئے آدمی کو یہ ہو امتاب اللہ کم نہ ترا ایسی بات کرے گا دیکھ رہا مزدور کام کرتا ہے دیکھ ہے رہے بالک کو دیکھ رہا ہوں مجھے دیکھ رہا پہلے ہم تک انترا پھر تھی نہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ رہا یہ آدمی کو دھیان حاصل ہو جائے میں دنیا چند روزہ ہے میرے بھائی چند کی بہار بس گزری جائے گی جھونپڑے میں گزر جائے گی وہ مجھے جہاں سے جا رہا تھا تو مجھے وہاں ہمارے وہاں منورہ میں ایک جھونکے میں ایک بزرگ ہوتے ہیں ملنا خیر وہاں تو نہ ملے کہ مکہ مکرمایا وہاں نہ ملے ان کا کو کوئی سلگ والا تھا ڈونڈا سے میں نے کہا ان سے تو خیر اس نے تو انا کہ یہاں یعنی ایک شاہی خاندان ہے ایک بن دن کا خاندان ہے مال میں شاہی خاندان ہے نے کہا یہ بن دن جو ہے اس کا مرید ہے اور کے اولاد میں سطح میں سے آدمی وہ ان کا مرید ہے میں نے کہا دیکھیں مرید ایسا ہے کہ اگر چاہے تو ان کے لیے کہ مال مقام کرنا ہے بنا لے اور ایک رہاں بنا لے کے بندن وہ یہ مسجد قبار کے پاس ایک جمڑا سا بنایا ہوا تھا اسی بنا کے تھے مسجد قبار میں آ کر نماز پڑھنا مسجد لبریری پڑھنا اور ایسے آدمی تھے کہ ان کی دعاؤں پر حکومتیں تھے. تو تھیں بھائی ہمارا آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کیا چیز کیا موٹنے کیا بنگلے کیا کرو فر اور کیا لے بازر کیا اندروزی گزر جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے جو آئے پڑی ہے نا امن خان گھر جو عمل امن ملنے کے گھر امید ہو تو آدمی اپنے عمل کو درست کرے اور جو ہے اپنے دل کو درست کرے اللہ کے تعالق کو درست کرے اپنے مر کو درست ہے باقی منع نہیں کیا اس دنیا کو کمانے کو برتنے کو رکھنے کو استعمال کرنے کو اربوں کی جائیداد کے مالک حضرت رحمان تھے ارب پتی کبھی دن کا ستکوں کرتا تھا میں کیا کرتا ہوں تیس ہزار گنانگ یا تیس لاکھ خاندان آزاد کی تیس ہزار لگاؤ تیس ہزار بارہ کتنے تین ارب بنتا ہے یہ خیراتے ان کی, کی خیراتے ان کی ان کی پر پھیلی نیا اتنے کی نہیں ہے کہ فقیری کا یہ حال تھا کہ روٹی اور گوشت کا بڑا ہوا پیالہ لایا گیا اور اس کو دیکھا اور پھر روئے اور فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ سنتو ایسے گزر کر چلے گئے کہ جو کی روٹی سے پیٹ نہیں پڑا اور اب بہمان کیسے اس گوشت کو کھائے بس مسلمانہ کی میری کردان درشن شاہی فکیری کر دیں تو ان شاء اللہ جاری ذکر کیا کرتے ہیں ایسی بات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل میں اپنا تعلق نصیب نکلیں